جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے میرے مرشد محبوب سیدی حسن محبی اور محبوبی مرشدی اور مولائی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محبت اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشار ہیں جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے بسمل کی تعریف حضرت نے فرمائی تھی کی جیسے مولوزن بسمل مشہور ہیں مور کو جب زبا کر دیتے ہیں بسمیل زبا کرنا تو, ہے تو کیسے تڑپتا ہے اگر اگر اس وہاں سے وہاں کی مقصد یعنی کا مراد یہ ہے کہ اللہ کے عشق و محبت میں بسمل ہو جائے یعنی کہ اپنی فائشات کا اتنا خون کر ڈالے مسلے مغ بسمل کی طرح اللہ کی یاد میں تڑپنے لگے یہ ایسی ایسی عشق و محبت اللہ کی پیدا ہو جائے تو یہ بسمل جو زبا ہوا ہے یہ حقیقت میں اس کا بسمل ہونا سینکڑوں زندگیاں اس کو کلا دیتا ہے سینکڑوں حیات اس کو ملتی کل وہ ہمارے بنگلہ دیش میں یہ شاید پڑھے گئے تھے مولانا رفیع صاحب جو ہمارے رنسی والا کے خالد کو پڑھ رہے تھے تو میں مجھے بھی دائرہ پیدا ہوا کہ میں بھی اشارونی کی قد میں پڑھوں <تصفيق> سینکڑوں سے بھی ان کو نجار ن جو تمہارے دل کے حامل ہوئے جو تمہارے درد کے حار تو کچھ حاصل نہیں ہاتھ تو کچھ a mm -hmm. غم کو تالی کرنا نفس پرستی ہے بس دین کے احکامات پر اپنی ہر خواہش کو یہ نہیں ناجائز خواہشات کا خوب کرنا ہے بلکہ یہ نف پرستی نہیں کرنی ہے دن پر بلا وجہ کا بوجھ اور غم کو تالی نہیں کرنا چاہیے اللہ کے احکامات کو بجا لاتے رہو اور شریعت کو دیکھتے رہو شریعت اور سنت کیا ہے بس اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے رہو یہ نہیں کہ دل پہ ہم تاریخ کر لیا کہ ہم بہت گناہ گار ہیں ہوں جو کام بزرگوں نے بتایا ہے وہ اس کو آپ کو کرتے رہنا سستی ہے تو سستی کو دور کر کے چستی سے کام کرنا بس اور کیویات کو بعض لوگ کیفیات کا بدھ بار کے دل میں بدھ یہ چھپا ہوا ہے کیفیات کا یہ بھی ایک بدھ ہے یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیریت معلوم محسوس نہیں ہوتی ہوگی کیریت کو تھوڑی کام بنے گا کام سے کام بنے گا کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حوصلے کلام سے ہوگی ذکر کے اہتمام سے ہوگی فکر کے التظام سے ہوگی ذکر کے التظام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی کام کرتے رہو کام بس اس راستے میں کام کرتے رہو کیریار کے چکر میں من پڑو نہ دل پر زیادہ بوجھ لو یہ تھوڑی کہ حربت رو رہے میٹھے نہیں بلکہ کام کرتے رہو اور اللہ کی رحمت سے امید رکھو اللہ تعالیٰ فرما دے آنا آئندہ اور اپنے بندے کے زن یعنی جو مجھ سے کمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق کرتا ہوں معاملہ اس کے ساتھ اب اگر حربت اللہ سے مایوسی اختیار کیا تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تو رحمت اللہ ہے دونوں کس کے لیے فرما رہے ہیں کافروں کے لیے کہ مومنی مومنین کے لیے تو کہہ رہے ہیں جو ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد ہی تو یہ انعام ہے کہ لات اپنا تو میں رحمت اللہ کافیروں کے لیے دھوری ہے کافروں کے لیے تو آزاد ہے جب وہ ایمان لے مسلمان ہیں ہم کلمہ اللہ کے بندے ہیں نماز کی توفیق توحفیز کار کی توفیق ہو رہی ہے اگر سے ٹوٹے پھوٹے لیکن اللہ سے اچھی امید رکھو خطا ہو گئی تو ہے، اللہ سے معافی مانگ لو لوں جب دروازہ معافی کا کھلا ہے تو پھر کیا فکر کی بات ہے اب غم کی بیٹھے ہیں ایک ساتھ سے ہمارے یہاں حضرت مین صاحب نے رحمۃ اللہ ان کے نقشہ کو جیسے کھینچتے تھے کہ آپ سر کے نیچے ہاتھ رکھے اور لیٹے ہوئے ہوں گے اور سر کے نیچے ہاتھ رکھا ہوگا تان پہ ٹانگ رکھے ہوئے سر کو گول رہے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی ایسے ہی کرتا ہوں روزانہ یہ چیزیں تھوڑی ہے ترقی ہوتی رہتی ہے محسوس نہیں ہوتی کام کرتے رہو ایک اور حضرت آنوی نے جو فرمایا تھا یہ مسلمان کا نمبر ہر وقت پڑ رہا ہے ارے بھائی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ،, جاؤ ابھی بات کرتے ہیں. اچھا تو مسلمان کا نفع ہر وقت ہے اور کافر کو ہر خسارہ پڑ رہا ہے وہ لاسان لسی اگر یہ جی خسارہ کافر کو بھی ہے تو اس اعتبار سے کہ حربت جہنم کے قریب کفر پر اس کا وقت پرتا چلا جا رہا ہے سرکشی اور نافرمانی پر اس کا وقت پردہ چلا جا رہا ہے اس کی سرکشی اور نافرمانی پڑتی چلی جا رہی اور ادھر مومن ہے فاجر بھی ایمان پر قائم پر قائم بڑھ رہا ہے لیکن اگر یہی فاسق فاجر ہوئے صالح اور اللہ ہو جائے یہاں آ جائیے ادھر قریب کتنی دور نہ بیٹھے تو اگرچہ جو ہے وہ اگر وہ فاصب اور فاجر مومن اگر نیک اور صالح بن جائے تو اس کا نفع اور بڑھ جائے گا اور بڑھتا ہی رہے گا جتنا یہ اللہ والا ہوتا جائے گا گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور توبہ اور استفار سے اپنے گناہوں کو دھوتا رہے گا حضرت کرے گا جی جملہ جاتا ہے حضرت مولانا شاہ بالمدین صاحب میرے مشہد سالس میرے محبوب فرماتے ہیں کہ رونا دھونا رونا دھونا رونے سے دل دھل جاتا ہے نا یہ تو معاحے رونا دھونا کبھی ہم نے भी بھی نہیں کیا رونا تونا رو دھونے کو بھی ہم نے رونے ہی میں شامل کر رکھا ہے لیکن رونا دھونا کیا بات ہے کتنی پیاری بات ہے ذرا سا رو لیا سب دھل گیا تو سب سب معاف بھی ہو گیا اور منی ترقی ہو گئی انہیں بتائی تو وہ والے کو میں رکھتے تو پھر کیا بات ہے فکر کیے ہیں گنا ہو گیا ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے بڑے بڑے بزرگوں کو لگے کیا ہو گیا خطا ہو گئی تو پھر معافی مانگ لی پھر چل پڑے سینکڑوں غم سے ملی ان کو نزار جو تمہارے درد کے حامل ہو اللہ کا درد محبت جو حاصل کر لیتا ہے یہ تڑم حاصل کر لیتا ہے سارے غم جو ہے اس کے آگے سب ہیج ہو جاتے ہیں کوئی غم غم نہیں رہتا دیکھ ہی غب لگ جاتا ہے بس کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے اور کہیں مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے اور جو اللہ تعالیٰ حاصل ہو گئے تو وہی کہ جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری جو, تو جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جی ہاں آپ نے عشق و محبت کی بات کیا ہوتی ہے کہ حضرت کی حضرت اہل زبان نہیں ہے اردو نہیں ہے حضرت کی لیکن اللہ یعنی زبان مادری زبان اردو نہیں ہے لیکن اردو لغت ہم کو سکھا رہے ہیں اور ایسی پیاری حضرت اردو بولتے اور ایسے زبردست مضامین جب فون کرتا ہوں کبھی انتہائی شفقت اور محبت فرماتے اور اس شفقت اور محبت کے ساتھ ساتھ ایسے معلومت حضرت کی مذمت کے ملفوظات کوئی پڑھ کر سنا رہا ہوں بالکل من وہی بات اور حلوت رحمت کی امید دلائے رکھنا اور اللہ سے پیار کرنا سکھانا سینکڑو سے من کو نہ جا سینکڑو سے من کو نہ جا ن ج دل ہوئے جو تمہارے درد کے عادل ہوئے تم نہیں آج نہیں تم ہوئے muh <tries> hai سےو سان اس میں ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے جو جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ ہمارا ہم سے دور دور دو رہا ہے تو اس کو کوئی مصیبت بھیج دیتے ہیں بعض لوگ مصیبت سے بہت گھبراتے ہیں مصیبت سے گھبرانا تھوڑی چاہیے بال لوگ زیادہ گھبرا جاتے ہیں آفیت تو مانگنی چاہیے لیکن گھبرانا نہیں چاہیے جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ماں, ماں جیسے بیٹے بیٹا بھاگا بھاگا پھرتا ہے ادھر ادھر کیچڑ میں گندگی میں کھیل رہا ہے تو کبھی کبھار ماں غلبۂ رحمت سے اس کو ایک چانٹا لگا دیتی ہے تو ایک چانٹا بابا جان غلبۂ رحمت کے تاکہ گندگی میں نہ کھیلے تو بس یہ اللہ کی طرف سے تھوڑی سی مشکلات پریشانی کوئی مصیبت کوئی خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے پھر اس کو اندر فکر پیدا ہو جاتی ہے کسی اللہ والے سے تعلق کرتا ہے کہیں دین سیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ وہی میرے شامت عمل ہے یا کوئی غفلت ہے یا کمزوری ہے عمل میں کسی اللہ والے سے جڑ جاتا ہے نیند سیکھنا شروع کر دیتا ہے تب اختیار کرتا ہے بس اللہ کام ہو جاتا ہے تو یہ مصیبت اس کے لیے رحمت ہے اور اگر مصیبت آنے سے گھبرا گیا اور بجائے کسی اللہ والے سے تعلق کرنے کے اور مسجد پکڑنے کے اور تقوار تیار کرنے کے کہیں شراب خانے میں چلے جاتا ہے غم غلط کرنے کے لیے کوئی صوب میں چلا جاتا ہے یا اور کہیں کوئی اور گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے فلمیں دیکھنے لگ جائے گانے سننے لگ جائے تو پھر کیا ہے کہ یہ مصیبت جو اللہ کے قریب لیا ہے اس پہ قربا سینکڑوں ہزاروں کروڑوں نعمت چاہیے جو چیز اللہ سے قریب کر دے اس سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے لائی جو موجے رنجو گم آپ تک لائی جو موجے رنجو, تک لائی جو موجے رنجو اس پہ درد سویا اس نے پاری ہے وہ بھی کام حضرت نے ایک بات دیا سنایا تھا حضرت جان جالی کی خدمت میں حضرت والے کے صوبت صحبت تھے انہوں نے خط لکھا کہ نہ جانے میرا کیا حال ہو گئے میرا حال تو بہت برا ہے اور نہ اصلاح ہوئی نہ کچھ بہت مایوسی کے ساتھ لکھا تو حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ شاء اللہ بہت اچھا حال ہوگا اس لیے کہ آپ اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں آنا جانا رکھا ہوا ہے آپ نے تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ کاملین میں نہ صحیح تو طبین میں ضرور اٹھائے تو کاملین جہاں پہنچتے ہیں تائبین بھی وہیں پہنچتے ہیں علامہ اس سرائے رحمت اللہ علیہ کا سنایا کہ تیس سال دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھ کو معصوم کر دے تاکہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو کوئی, کوئی گناہ نہ کروں غلط محبت میں دعا کرتے رہے لیکن تیس سال کے بعد آواز آئی کہ اے رائے جب ہم نے اپنے تک پہنچنے کے لیے دو راستے رکھے ایک کاملین کا راستہ ایک طائبین کا تو آپ کاملین کی طرح رات سے کیوں آنا چاہتے ہیں منزل تو ایک ہی ہے کاملین کی بھی وہی منزل ہے جو طالب کی تو اگر کار خطا ہو جاتی ہے تو توبہ کر لو پہنچو گے وہی اللہ کے پاس صحبت با اولیاء کو اصرار نہ کرنا چاہیے گناہ کی عادت نہ بنا لینی چاہیے اس سے ڈرنا چاہیے کہ گناہ کر کر کے عادت ہو جاتی ہے گناہ کی تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ گناہ کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے جب اہمیت کم ہو جاتی ہے اس سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے جب ڈرنا چھوڑ دیتا ہے پھر توبہ کس بات توبہ تو جبھی اسی چیز سے کرتا ہے آدمی جس سے ڈرتا ہو ایک خطرناک چیز ہے تو گناہوں کی اہمیت پھر ختم ہو جاتی ہے اس چیز سے ڈرنا چاہیے یہ گناہوں کی اہمیت بعض اوقات اتنی کم ہو جاتی ہے اتنا معمولی سمجھنے لگتا ہے کہ کفن تک کی نوبت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ عظم فرمائے بس یہ ہمت کر کے کوشش کر کے حضرت نے تو ہمارے سکھایا ہی ہے کہ عشاء کی فرض نماز کے بعد دو سنتیں اور دو سنتوں کے بعد دو رقم اور پڑھ لو اس میں صلاح توبہ کی بھی نیت کر لو اور سلاد حادث کی بھی نیت کر لو کتنی آسانی ایک ہی کے اندر سلاد تو سے معافی اور اس نے سمجھا کہ چوبیس گھنٹے میں لوگ کہتے آج ہی لیجیے آج, آج ہی لیجیے آج آج تو ہم جدید زمانہ ہو گیا مگر اصلاح ہے نہیں ہوتی ہماری دوست شاید سنا تھا کہ یہاں ایمرجنسی اسلحہ ہوتی خاندان سے نہیں ابھی ابھیل ابھی پوچھا گیا بندی کرتا ہے ہاں کام پھول اور اس کے بعد پیشہ کی چوری بھی کرتا ہے اس کے بعد غلط کام بھی کرتا ہے وہ بھی کاٹتے اب چلے جا رہے ہیں ایسے نہیں کیسے چلے جا رہے ہیں غرض یہ کہ وہ دو رفت پڑ گئے اللہ سے معافی مانگ لو ان پر کے سارے گناہ کو نہ ماف صفائی ہوگی بھی کر لی اور حاجت بھی مانگ لی جس کی حاجت ہے کوئی بیماری ہے کوئی پریشانی ہے سب حاجت اگر کوئی حاجت ہوتے درد کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں ہاں رکھتا ہوں جو بھی حاجت ہو اللہ کے سامنے پیش کر کے بے فکر ہو جاؤ کہ میرا مالک حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے جب میرے لیے مسئلہ سمجھے گا مجھے دے دے گا بس بے فکر ہو جاؤ اور ترجیح کی بھی نیت کر لو اسی کے اندر دو علاق میں بتائی کتنے مزے ہیں دو علاقات میں کتنا بڑا کام وہ معافی مانگ لو بس یکمان سو بتے بیا جس نے بائی ہے وہی کا مل ہوئے آش نئے درد جانے سوتا رندوں شامل ہوئے جس نے اللہ کو پہچان لیا اللہ کا مطلب قبض اس کو حاصل ہو گیا سوکھتا سوکھتا کہتے بالکل جلی ہوئی چیز دل جلا گنا ہو گیا اب اس میں جو ہے وہ ناجائز آرزوں کی تمنا بھی نہیں ہے ایک تو تقاضا ہوتا ہے کہ گناہ کر لیکن تقاضے بھی جلا دیے حت کہ حسرت بھی نہیں رہی تمنا بھی نہیں کیونکہ معلوم ہے کہ ہر گناہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں گناہ گندی چیز ہے ایسی چیز کی کیا تمنا رکھنا جو تمنا رکھے حضرت نے بننایا تھا گناہ جو ہے پیشاب سے خانے سے بھی بدتر ہے لیکن گناہ کر کر کے عادت پڑ جاتی ہے اور جیسے طرح سے پنگی جو ہے ایک بنگی دوسرے پر فخر کرتا ہے اور کہتے ہیں بو کے کماتا ہوں دس گھروں سے گو اٹھاتا ہوں میں, میں دس گھر سے کماتا ہوں وہ دوسرا کہتا ہے میں یہ گناہ کرنا یہ بدتر ہے لیکن جو ہے اس کو عادت پڑ جاتی ہے اور منمایا کہ اگر اصلاح نہ کرائے اندر سے اس کا وہ نہ ہو ارادہ اصلاح کا تو اصلاح بھی نہیں ہوتی چاہے خان کاؤں میں رہے اللہ عالم کے پاس رہے لیکن ارادہ ہی نہیں کرتا اور یہی سوچتا ہے کہ جہاں موقع ملتا ہے پھر پیرخانہ گول سمنے چلا جاتا ہے جیسے کوئی تب کی دکان پھر ملازمت کر لی کسی بنگی نے اب اگر وہ ساتھ میں جو روزانہ روزانہ خوشگوئیں سونگتا ہے لیکن ساتھ میں جا کے پیرخانہ بھی سونگتا ہے تو گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو پھر تو اسلام ہو نہیں سکتی ارادہ بھی کرے اللہ سے مانگے بھی اللہ جب تک آپ کی مشیت نہ ہوگی کوئی پیر کوئی پیغمبر اپنے طور پر کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ان نقل آتا من آم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شریک تونا تھی کہ یہ ایمان لیا ہے ابو تعلیم چچا تھا آپ لیکن کتنی کوشش کر لی ہے تاکہ یہ بھی کہا کہ آپ اگر میرے کام نہیں کلمہ پڑھ دیں تو میں قیامن کے دن دوائی دے دوں لیکن اللہ کی مشیت نہیں تھی ایمان نہیں لائے فضل نہیں تھا اللہ فضل فرض مانگو اللہ سے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے من میں اشارہ دے رہے ہیں کہ میرے چاہنے کو تم اگر ماں لو میں چاہ لوں گا تمہارا کام بن جائے گا دور اللہ سے اسی دور میں اپنے تلقیہ کا بھی مانگ لو ہم جا تو رہے ہیں صحبتوں میں لیکن جب تک آپ کا فضل نہیں ہوگا آپ کی مشیت نہیں ہوگی ہم کیسے پاک ہو سکتے ہیں لہذا آپ اپنی مشیت اور فضل کو ہمارے شامل حال کر دیجیے تو ان شاء اللہ سب کام بنے گا فرسجا وال دعائیں ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل فرمائی نقل کیا فرمائی تعلیم فرمائی اراغے فرمائے جاگا ابو اب نہیں ایک اور یہ ہاں اللہ क्या مارے کہ ہم نے دعاؤں کو قبول کر دیا ہے اللہ سے جو مانتا ہے اللہ اس قبول فرماتے ہیں آگے دلی دے رہے ہیں ہمیں لاؤ ضرور خوشیں اللہ کی عادت نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی کچھ مانگے یا کوئی نیکی کرے تو اس کو اللہ ضائع کر دے اس لیے اللہ نے قبول کر لیا تو اللہ سے جو چیز مانگی جاتی ہے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. تو جانے سوختہ سے مراد اپنے دل کو نہ جائز خواہشات کو پوری نہ کر کے جلا دینا دل, دل جلا بنا جل جل جل جل جل جل جل ہو جاتا یعنی مراد اس سے شیخ کامل ہے آر بندہ ہے جانے سوبتا دیکھ کر رندوں میں ہم شامل ہوئے پینے والے شراب پینے والے یہاں یعنی مراد اللہ کی محبت کی شراب پینے والے یعنی ہم نے دیکھا ایک عال کامل اللہ کی محبت درد سے بیان کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر ہم پہ ہم پہ اس کی اس کا درد ہم پر بھی اثر انداز ہو گیا اس کے درد کا اثر ہم نے بھی پا لیا ہم اس میں شامل ہو گئے آج نئے درد آج نئے درد جانے سو پتا آسان کر سو دیکھ کر مل ہوئے دیکھ کر رندوں میں دیکھتے ہی دل میرا گیا دیکھتے ہی دل میرا دوران گیا دانے پورک جب نا دل ہوئے گانے گانے خوش بڑھانا یہ ہے کہ جو لوگ صرف اللہ کی عبادت کرنا جو جانتے, جانتے ہیں عبادات مستقات اور بڑی بڑی عبادت نفی عبادات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار سمجھنے لگتے ہیں لیکن جہاں گناہ کا موقع ہو وہاں اپنا دل توڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور اللہ کی محبت سے محروم رہتے ہیں یہ زائدان خلق ہیں جن کو صرف علمیات اور ترسیات اور تقسیفات ہی سے کام ہوتا ہے اسی کو تین سمجھتے ہیں کہ بڑی کتابیں پڑھ لی بڑے چلے لگا لیے بڑے سال سال لگا لیے تو یہی سب کچھ ہے یہ دین دین صرف اس کا نام نہیں ہے بلکہ دین تو کامل شریعت پر چلنے کا نام ہے دیکھ لے دل میرا دلے دانے आष्ट जमुना नील تم باتیں سنو دے کسنل کی تم باتیں سنو جی اٹھو گے تم مگر کس ہوئے جی اٹھو گے تم مگر راز ہے کہ اپنی خواہشات کا خون کرنا سیکھ لو اپنی اپنے نفس کی جان دینا سیکھ لو نفس خدرا کو جہان زندہ کو لوگ یہ ہی فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی نفس کے خواہشات کو قتل کر دو گے تو اس سے ایک جہان زندہ کرو گے تم سے ایک جہان زندہ ہوگا جیسے یہ, یہ جو آ, آ, یہ, آ, قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے سزا دی جاتی تو اس سزا سے کیا ہوتا ہے کہ ابرت ہزاروں ہزاروں زندگیاں ابرت پکڑتی ہیں ہزاروں زندگیوں کی حفاظت ہو جاتی ہے کہ نہیں ایک قتل کے بدلہ کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ عبرت پکڑتے ہیں کہ فلاں ایک کام ہوا تو اس کا سزا یہ ملتی ہے تو ایک جہان جو ہے وہ زندہ ہے اس قتل کی سزا سے اپنے نفس کی خواہشات کو قتل کر دو تو تم سے بھی ایک جہان زندہ ہو گا اب تر کی تم باتیں سنو اکتارے جسمل کی تم سنو جی اٹھو گے تم مگر جسمل ہوئے جی اٹھو گے تم اگر سن ہوئے تم حاصل تو کچھ حاصل نہیں تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں تمے حاصل تو سب حاصل موے تم حاصل تو سب حاصل موے آبد لائی جو آب تک لائی مانے گنج اس سے پردیش میں تذکرہ وطن سفر نامہ جنوبی افریقہ میرے منش محبوب رحمت اللہ علیہ حضرت گنگوئی کی فنائیت گفتگو حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ ایک مجلس محبت العالم حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں تو مجلس میں دو دیہاتی بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ بھائی یہاں سے چلو جب یہاں کچھ جب میاں کے پاس بڑے میاں کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمیں کیا ملے گا اعلیٰ کے مولانا گنگوئی کا یہی کمال تھا کہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھا اپنی حقارت کا اتنا یقین تھا کہ اس پر قسم کھا رہے تھے کیونکہ ان حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان ہوتی ہے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان ہو کہ سارے عالم کے درخت قلم بن جائیں اور ایک درخت میں کتنے قلم بنیں گے اور سارے عالم کا سمندر اور ایسے سات اور سمندر روشنائی بن جائیں تو قرآن شریف اعلان کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے اوصاف و صفات اور خوبیوں کو نہیں لکھ سکتے تو وہ اپنی تصنیف و تعریف پر فخر کرے گا چند رسالے لکھ کر اپنے کو کچھ سمجھے گا جس اللہ کی عظمت و شان ایسی بے پایا ہو تو اس کے سامنے ہماری تصنیف و تعریف کیا حقیقت رکھتی ہے ارے دعا کرو قبول ہو جائے تو غنیمت ہے اگر وہ قبول کر لیں تو ان کا احسان و کرم ہے ارشاد فرمایا کہ کل میں نے خواب میں دیکھا کہ کعبہ شریف میں ہوں اور شیخ الحدیث آزاد بل مولانا فضل الرحمن بھی ہیں اور بہت سے علماء مجھے تلاش کر رہے ہیں اور کاغیر کے پاس ہی ان علما سے ملاقات ہو رہی ہے ان اللہ تعالی عمرے کی اور صحت یابی کی بشارت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لہم الغرا فل حیات یعنی اللہ کے خاص بندوں کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی آفرت میں بھی اس کی تفسیر حضرت مولانا خانگی رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن میں یہ کی ہے کہ یا تو خود اچھے اچھے پاک دیکھیں یا دوسرے لوگ اس کے بارے میں دیکھیں دوسرے لوگوں کا دیکھنا بھی تفسیر میں داخل ہے شنیم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کوشش ہو رہی ہے کہ ویزا مل جائے تو عمرہ ہو سکتا ہے فرمایا کہ اگر ویزا مل گیا تو بجائے اگر جانے کے ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں سے براہ راست عمرے کے لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کے لیے اپنے گھر جانے کی ضرورت نہیں اللہ کے گھر پر ہمارے ہی کیا ساری دنیا کے گھر قربان ہو جائیں تو آپ ادا نہیں ہو سکتا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز مبارک زمین کے جتنے حصے پر آپ کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے وہ حصہ عرش اعظم سے افضل ہے کرسی سے افضل ہے کعبہ سے افضل ہے یہ فرمایا کہ وہاں جب حاضری ہو جب تصویر صلی اللہ علیہ وسلم تو جب یہ تصور کرو کہ کیا لطف آئے گا کہ ہم کتنے عظیم شان مقام پر حاضر ہیں جو جو حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے کرسی سے بھی افضل ہے کابل سے بھی حفظ ہے ورنہ کوئی بھی جگہ ہو کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم عرش اعظم سے جگہ پہ ارش اعظم پہ نہیں پہنچ سکتا دنیا میں رہتے ہوئے لیکن وہ جگہ ایسی ہے سمجھو کہ ارش آزم سامنے ہے اور ہم وہاں کھڑے ہیں ایک صاحب نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو حضرت نے فرمایا کہ یوں کہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں نہ کہو کہ حدود صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے ہمارے حضرت مولانا شاہ رابطہ صاحب سے مکہ مکرمہ میں کسی نے پوچھا کہ مولانا محمد احمد صاحب آپ کے ساتھ آئے ہیں فرمایا نہیں میں ان کے ساتھ آیا ہوں مدینہ کی موت کی فضیلت ارشاد فرمایا مدینہ شریف کی موت دنیا کے ہر مقام کی موت سے افضل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ میں مرے گا میں پہلے اس کی شفاعت کروں گا چنات قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے پھر حضرت حبوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنت البقیع البقی والوں کی شفاعت, شفاعت کریں گے پھر مکہ شریف والوں کی پھر طائف والوں کی یہ ترتیب ہے اور امام مالک رحمت العلیہ نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی زمین کے جس حصے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم و مبارک رکھا ہوا ہے وہ زمین کعبے سے افضل ہے عرش و کرسی سے افضل ہے اس لیے بزرگوں نے یہ تمنا کی ہے کہ مدینہ شریف میں موت آئے لیکن جب تک طاقت رہے تو ہندوستان پاکستان اور دیگر ممالک میں دین کی خدمت کرو اور جب مننے کے قریب ہو جاؤ اور کان میں کچھ آواز آ جائے یا آثاز ظاہر ہو جائیں کہ اب جلدی روانگی ہونے والی ہے تو جا کر مدینے میں مر جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کی ہے کہ جس سے ہو سکے مدینے میں مر جائے کیونکہ سب سے پہلے میں مدینے والوں کی شفات کروں گا اللہ تعالی خیر سے سامان کرنے کہ آخری عمر میں جب کہ موت قریب ہو ذکر و فکر کرتے ہوئے مہینے میں موت آ جائے آمین اللہ تعالیٰ کو فرمائے اللہ تعالیٰ ملکی بھی تو یہ فرمائے ہم کو ہمارے گھر والوں کو سب دوستوں اور ہم کے گھر والوں کو اور یہ ایسے دینے کی خطرہ فرمائے اللہ تعالیٰ نے جلد کے میش کے اندر ہم سب کو داخل فرما کر ہمارے اوپر رحم و رحمت و فضل کا سایہ فرماتے اللہ اس نے خاطم نسیح فرماتے دے اللہ دنیا کی بھی حاجات پوری فرماتے اور آخرت میں بھی اللہ ہم سب کو کامیاب ہو کامران فرما اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو مال مالا مال فرما خوشیاں ہی خوشیاں دکھائی اللہ اور تو نہیں کوئی تو <تصفح> گھر جانا ہے تھک جاتا ہے <تصفح> باپ... بیٹے سے کہا دیکھو ایک دفعہ میں سو لے کر, کر شہر <laughs> <laughs> نے نے سے کہا آپ تو بس میرے مجھے ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ میرا میں موتی ہو گئی ہوں یہ دیکھیں سات سال پرانا جوڑا ابھی بھی بالکل ٹھیک ہے شوہر نے بیوی کے طرف دیکھا اور بولنا اللہ کی بندی جوڑا نہیں چال ہے <laughs> <laughs> <laughs> سکھ ڈاکٹر سے روزانہ دس کلو میٹر چلا کر ایک سال بعد سنگھ نے فون کیا پوچھا افغانستان میں ہوں آگے نکل جاؤں یا واپس آ جاؤ <laughs> <laughs> <laughs> ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا کوئی دنوں بعد بیوی کی سہیلی آئی اور بولی میری سہیلی کی کوئی نشانی ہو تو دے دے شوہر نے دیکھا اور بولا مجھ سے کام چلے گا ایک انگریز اور سکھ پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے اچانک پانی کا جہاز ڈوبنے لگا انگریز نے کہا یہ بتاؤ زمین یہاں سے کتنی دور ہے سکھ نے کہا ایک کلو انگریز نے پانی میں چھلانگ لگا دی سکھ کی طرف دیکھا اور بولا کس طرف سکھ بولا धल्ले तीन से इम्तिहान में पर्चा देने गए پرچہ ختم ہو گیا تو سک پہلا سکھ بولا پرچہ بہت مشکل تھا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا خالی چھوڑ دیا دوسرا بولا میں نے بھی کیونکہ بہت ہی کچھ سمجھ نہیں آیا تیسرا یار کیا کریں وہ یہ نہ ہم نے